ہمیں طاقت دے دے یا ہمیں فتح دے دے یا ہمیں شہادت دے دے ٹائم ہو گیا ہے سنتا پڑھنی ہے جنہوں نے پڑھ لو بابا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 What? <laughs>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 هو اللہ الذی لا الہ الا ہو آلم الغیب و شہادتہ والرحمان الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو المالک القدوس السلام والمومن والمہمن العزیز والجبار والمتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماع الحسن يسبح لہو ما فی السماوات والارض واہو والعزیز الحکیم جوادن کریمن مالکن برفر الحمد للہ من شرور سیات <انفوسنا> <مين سيحطي عامالنا>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 محمد اللہ آے ہی یا اللہ اصاح بہیں وہ اللہ آہلے بیتے ہیں وہ اللہ ازوااجے ہی وہ اللہ ذوراتے ہیں۔ اجمعائین بر ہمت اللہ اللذ، لم یہ خذ ولم كللہ ہو شریکن فی الملک ولم یا كللہ ولی من منے زولے وہقببر ہو تکبیہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد صحاب الفیل الم یا جال قید فیت دلی لوں گا ار سال الحم تو نبابیل ارسال حرف لیکن جب پرندوں پر ہوگا اس کی حیثیت اور ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس کی شان اور آپ نے الامال و بن نیت نیت پر ہے نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے انہوں نامور نے وہ کاٹ کر ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, پر خود کافر ہو گئے اب اللہ نے فرمایا اللہ ان اولیا اللہ ہے اولیاء کا حرف اللہ نے اپنے ساتھ بھی لگایا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 موسا علیہ السلام نے جھنڑکا نبی وہ بھاگا جنگل میں تو اللہ نے وہی آمد سوئے موساد خدا بندہ مارا چرا کر دی جدا تو برائے وصل کردہ نام دی نرائے فصل کردہ نام دی تے بندہ میرا جدا کیوں کیتے کہ کیو اس کی نیت نہیں تھی کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا اللہ ہوں نیت اس کی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 اللہ کا اس نے کہا اب مجھے ضرورت نہیں اب جو مجھے ملنا تھا وہ مل گیا ایک بندہ بیٹھا ہے دوسرا کیا لال مین تو میں تیرے سر میں کیا ہوتے ہیں کیا کہتے ہو تم یہ نکالوں تجھے کنگھی دوں تیری ڈاڑی کو کنگھی دوں تجھے تیل تیل ڈالوں سنگار کروں نہلاؤں تجھے وہ یہی بات کر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا اس کے بارے بھی میں یہی آیا ہے اس کی نیت محبت کی تھی وہ انجان تھا اسے پتہ نہیں تھا وہ اصل محبت میں غرق تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائی اس لیے ہمارے الامال و ہر ایک کامال نیت پر منحصر ہے نعوذ باللہ چیس صاحب کی یہ نیت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں انہوں نے تو صاف اپنی نیت کو ظاہر بھی کر دیا پھر اب چیشری صاحب نے ڈیڑھ صفہ لکھا ہے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 جہاں قرآن کی شان بیان کی تو وہاں یہ فرمایا کہ ان لقسم قسم اللہ اتال میں قسم اٹھائی پھر فرمایا میں بڑی عظیم قسم اٹھا کر فرماتا ہوں انلا قرآن کریم ان, ان میرا قرآن عزت والا ہے کتاب مکنون اللہ یمسو اللہ متحر اس کو جب تک پاک نہ ہو تو میں نے انگل نہیں لگانا اب اندازہ لگاؤ وہ ٹٹی پیشاب میں جا رہے ہیں جہاں دیکھو اللہ کا نام نیچے پڑا ہے منڈیوں میں جاؤ حدیث پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے ہم تو یہ دیکھو بسم اللہ رحمان کیا, کیا, کیا ہم تو اللہ اور, اللہ اور اللہ کے رسول کے نام ادب لے کر بھی ہمارا منشور بھی پہلا ادب ہے پہلا منشور ادب ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ دعا, دو دعا مانگو اللہ تعالیٰ دو دو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 بے رحمت کا یا ارحم راہ میں کوئی چیز نہیں جی چاہ رکھ جی سفر صاف یہ دوں سفر جانور چوڑا کر چار حصے چوڑا اللہ کر بندے اور چورا چوراس اب پھر دورہ کر اس طرح اس کو رکھ دیں اوپر رکھ دیں جو رکھے گا اس کے نیچے رکھ دے گا بزرگانے دین فرماتے ہیں جب چار قسم کے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ تبارکال انہ نے کچھ نہیں کہتا مولک دیتا ہے پہلے حق پر چلنے والے ہوں پہلے بھی آپ کو بتایا ضمناً طور پر یہ بات کر رہا ہوں اگر حق پر نہیں چلتے تو کون اماسا دقین اللہ نے فرمایا پھر تم جو سچے لوگ تمہیں نظریں ان کے ساتھ ہو جاؤ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 کوئی مواصلات کا نقصان کرنا یہ پھر حزب اختلاف کی زیادتی ہے اور ادھر حکومت کی پھر زیادتی ہے وہ قولی اور جائز تنقید کرنے والوں کو بھی ان پر کچل دیں یہ پھر حکومت کی بے وقوفی اور بزدلی ہے ایسا یہودی قانون میں ہے ان میں کہ حزب حز اختلاف رہنے دو اسے کچھ نہ کہو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 بسی رت دیکھو جہاں کر رکی ریڑھی والے پر جس نے خون پسینہ لگا کر صدر صاحب خون پسینہ لگا کر موبحل لیا ہے سارا دن محنت کر کے موبائل لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے اور پتا نہیں اس نے روٹی بھی کھائی ہے سیر ہو کر نہیں کھائی تیری نگاہ ریڑھی والے پر ہے ہاں؟ کرسی والے پر نہیں ہے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 اور ہماری آنکھ کی بات ہے کہ ہمارا پٹواری ہے ایک بیگھہ زمین تھی اس نے مربع زمین کا دیا ایک ہمارا رشتے دار ہے کانو اس نے چالیس بیگا آب زمین لیا ہے نہر اور سڑک پر جو لاکھ روپے بیگا کی ہے اور کئی اس کے پلاٹ ہیں ارے ملازمت سے پہلے روٹی نصیب نہیں تھی اب اس کے مربے ہیں ادھر نہیں جاتی بصیرت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 ایمان سے کہو یا تو قرآن یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف جی بولے اسے ایسو لائن پی اور قرآن پر کیا لگاؤ گے قرآن کیا کہتا ہے وہ ملم یاقم بیمان زل اللہ حفا کا ہوں القا فرون ملم یاقم بیمان ضل الله حفا کا ہوں ملم یہ درجہ ہے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 ٹھگی فراڈی پہلا جوم ٹھگی فراڈی دوسرا چوری تیسرا راہدنی چوتھا ڈاکہ پچواں دہشت گردی چھٹا رشوت ہے اٹھواں بیت المال کو یہ امانت ہے کھانا آٹھ جو کتنے ہو گئے سات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 سب زمین میں حدیث پاک کی روپ سے دھن جائیں گے اور تم زندہ درگور ہو گے اور کشتی انشاءاللہ شاء انشاءاللہ کشتی دن دنا اسلام کی تبلیغ کرے گا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 ان کی عورتوں کو اٹھا کر فوج لے جاتی ہے اور برا کرتی ہے کہتی آپ پردہ کرو گے مجھے یاد ہے یار یہ تو ظلم ہے یہ سارے اس کا ٹائل نہیں مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو حق کہہ دو اور کہنا کوئی جرم نہیں ہے ان بے وقوفی کی طرح ایک بادشاہ ہم ہنس کہتے بھی ایسے بادشاہ بھی ہوں گے ہیں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 کون کون سے دفتے صحیح ہیں وہی دیکھ کر کتابوں پر کشتی پر لگا دیے ارے ظالموں جھوٹے پر کے دے رہے ہو تم لعنت اللہ علی القاضبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تم نے کشتی کو جیل میں بٹھایا اور اپنے لیے خدا کی لعنت غریب کی ایسے شریف آدمی ارے جب تک کوئی جانی مالی کسی سے